السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے ہشم صاحب میری آواز آ رہی ہے جی اچھا تو میں تو ابھی الحمد پہنچا ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے اور اس طریقے سے اس سے پہلے کہ اس نے کیا بات کی ہے تو الحمد للہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو میں بھی تھوڑی چند باتیں کہہ دوں تو بات اصل یہ ہے کہ مغرب آباد میں میرا کسی روم میں جانا ہوا تھا تو وہاں ایک بات چل رہی تھی اسی اہل حدیث کے بارے میں تو میں ابھی یہ بات کہہ دوں کہ محدثین کا وجود یقیناً جو ہے دنیا میں رہا ہے اور رہے گا لیکن اہل حدیث کے نام پر یا اپنے آپ کو سلفی ظاہر کرنے کے نام پر جو لوگ اپنی زبان درازی کرتے ہیں لفا بھی سے کام لیتے ہیں اور ان اکادرین کو برا بھلا کہتے ہیں جن کی ہڈیاں قبروں میں چور ہو چکی اور وہ جو ہے زمین میں خاک میں مل گئے تو ان کے بارے میں برا بھلا کہنا دوسری بات یہ ہے کہ کسی نے ان کے بارے میں ان کی تحریرات کو جمع کیا اس تحریرات کے ذریعے نسل ثابت کرنا پھر اس مسلے کے ذریعے ان کو اور ان کے ماننے والوں پر جو ہے اپنی سوچ کو تھوپ دینا اور اس کے بعد فیصلہ بھی سنا دینا کہ یہ لوگ جہان ہیں یہ بہت بری بات ہے یہ آج کل یہ ہو رہا ہے یہ اور اس کے اوپر جو ہے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں محنت اس لیے نہیں کرتے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اسلام سے آگاہ کریں آشنا کریں محنت اس لیے نہیں ہوتی محنت اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے جواب مل گیا اب میں دوسری مرتبہ جب بالٹک پہ جاؤں گا تو یہ اس کے سامنے سوال کروں گا اور اس کو پچھاڑوں گا تو اس نیت سے تو پھر اب جس کی نیت ہی تلاش کرنے کی ہے تو پھر وہ ہر اچھی بری چیز کو لے لیتا ہے اور اچھی بری چیز میں پھر جو ہے طرف سے اپنے دماغ کی طرف سے اپنی اقل خاطح کی طرف سے جو ہے تھوڑا بہت ملا کے اور اس کو مزید جو ہے رنگ بھر دیتا ہے اور سننے والے جو ہے وہ بیچارے جو ہے کبھی کبھی تماشائی ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر بات جو ہے جنت جہنم اور اس طریقے سے پتا نہیں کہاں کہاں تک پہنچ جاتی ہے تو ہم لوگ تو دنیا میں یہ دیکھتے ہیں کہ باخر آخر کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جب تک انسان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے وہاں تک تو کچھ فیصلے ٹھیک ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کلر کالا ہے یا گورا ہے اور اس तरीके سے لیکن جو آنکھیں بند ہونے کی بات ہے وہ تو متوکل نہ اللہ اول تو اللہ کے اوپر ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں قرآن و حدیث سے مستمت ہوئی ہے یہ کفر و شرک کی تعریف کے ساتھ اور اس طریقے سے کسی کا انتقال کفر و شرک پر ہو اس کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ہے تو ہم دنیا میں جو ہے تھوڑا بہت سنا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ سلفی بائی جو ہے ماشاءاللہ اللہ گئے ان سے ہماری مغرب بات بات ہوئی تھی ان کی زبان سے ایک بہت خراب جملہ نکلا تھا کہ, کہ جو ہے مول ملا والا جو ہے دین ہمیں نہیں چاہیے تو آخر آج تک جو لوگ دین کے محافظ رہے ہیں وہ تو سارے مول ملا ہی رہے ہیں وہ آج تک جتنے لوگ محافظ تھے اگر سے علماء کی تقسیم کرتے ہیں ہم علماء اور علماء خیر اور اس طریقے سے علماء شر اور علماء خیر لیکن اتنا ضرور ہے کہ جن دن دنیا والوں نے اس جملے کو اپنی زبان پر جو ہے جگہ دی ہے وہ, وہ لوگ تھے جو دین کو نہیں چاہتے تھے جو بے دین تھے اس لیے انہوں نے بڑے بڑے جیسے فارسی پڑو گے تیل بیچو گے ملہ کی دوڑ مسجد تک اور اس طریقے سے بہت سارے جملے ہیں تو سلفی بھائی इनको या یا تو سلفی بھائی جو ابھی نوجوان ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو جملے استعمال کیے جا رہے ہیں آج کل بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے مغربی ممالک میں جو لوگ جو ہے دین کے عرم بردار سمجھے جاتے ہیں وہ بیچارے بھی جو ہے اصل میں اپنے جو اپنے دماغوں کی جو سوچ ہے اس کے اوپر جو ہے سب کو ڈھالنا چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف بیان فرمائی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ اپنی رائے پر لوگوں کو عمل کروانا چاہیں گے اور لوگ جو ہے جزی باتوں کو لے لیں گے اور کلی باتوں کو چھوڑ دیں گے اور لوگ جو ہے اگلے والوں لوگوں کو پچھڑے آنے والے لوگ اگلے والوں کو برا کہنے براہ گے اور اس طریقے سے لوگ جو ہے اپنے ماں باپ کی جگہ اپنے دوستوں کی سنیں گے اور اس طریقے سے اور بیٹیاں جو اپنی ماں کے جگہ اپنی سہلیوں کی سنے گی اور ربا سود وغیرہ کے جو ہے نام بدل بدل کے لوگ ڈیل کریں گے اور اس کو جدید تحقیق کی جائے گی اور کام کرنے والے ایسے لوگ ہوں گے جن کے جبڑیں بڑے بڑے ہوں گے سرفار المتدق یہ لفظ آتا ہے جن کی دردریں بڑی بڑی ہوگی اور وہ مستحق بیٹھے ہوئے ہوں گے سفاشی پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور حدیث شریف کا مانا بیان کریں گی ملا نے اسلام کو بدنام کیا ہے میں سلفی سے پوچھ رہا ہوں کہ آخر آپ اس سے کیا ملا مراد لے رہے ہیں کون سی ملا مراد لے رہے ہیں اگر حقیقی علماء مراد لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو قرآن شریف میں سراہا ہے انما اخصل ابادا اور اگر بناوٹی ملا مراد لے رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس لیے بناوٹی کہتا ہوں اس لیے کہ دو ہی شکلیں ہیں آپ نے ماشاءاللہ اللہ داڑھی رکھی ہے آپ نے الحمدللہ جو ہے اوپر آپ کے سر پہ رمال بھی ڈالا ہے آپ کرتا بھی پہنتے ہیں تو میں نے کہتا کہ تو ان میں سے ہو لیکن آپ کو ان دونوں سے ایک کی تعریف کرنی پڑے گی یا تو مولوی ملا وہ حقیقی علماء ہے تو پھر ہم آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے قرآن کی حدیث کا انکار کرتے ہو قرآن و حدیث کا انکار کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کے لیے خشید خداوندی کا لفظ بولا ہے اقصل علماء اس کی تفسیر آپ اپنے سلف کے حساب سے پڑھیں ہم سب سلف ہی ہیں آپ نے تو سلفی نام لکھ دیا ہے لیکن آپ کے دل و دماغ میں سلف کی باتیں نہیں ہیں اور الحمدللہ ہم نے سلف کو پڑھا ہے اور سلف کو مانتے بھی ہیں اور سلف کو مانیں گے بھی ملائی سو اچھا نہیں نہیں سلفی بھائی بولنے تھے الہاشمی بھائی وہ جو ہے ہاشمی بھائی ان کی نظر میں ملنا وہ ہے جو آج کل ہمارے لوگ ہیں جو نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں اور جو دیندار لوگ ہیں اور اس طریقے سے دین کی باتوں کو عام کرتے ہیں ان کی باتوں کو یہ لوگ جو ہے کنگالتے ہیں اور پھر جو ہے اس مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اس نے تصویر پڑھی تصویر پڑھنے کے بعد جو ہے علما علما اہناف دیکھا یہ اب نکلا ہے ان کی زبان سے علماء احناف اب یہ سارے کے سارے جو دوسری صدی سے لے کر چودہ سو سال تک کے جتنے بھی علمائے ہوئے بڑے بڑے محدسین بڑے بڑے مفکرین اور بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مفسرین ان کی یہ ان کی نظر میں جو ہے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے دین کو بگاڑ دیا ہے اب بتائیں ان کی عمر ابھی پتا نہیں چھبیس کی ہوگی یا تیس کی ہوگی اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی چھبیس یا تیس سالہ زندگی میں تقریباً بائیس سالہ زندگی تو جو ہے ان کی ویسے ہی گزری ہوگی یونیورسٹی میں ہوگی یا کسی میں ہوں گے اور اس طریقے سے پتا انہوں نے علم الدین پڑھا بھی ہے کہ نہیں پڑھا ہے اگر پڑھا ہوتا تو شاید یہ بات نہ کرتے نہیں پڑھا ہے یہ پتا چل رہا ہے اور اس کے بعد اگر انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اسی انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے اپنے دوستوں سے ملاقات کی ہوگی تو ان کو کچھ ایسے دوست احباب مل گئے جنہوں نے ان کو یہ باتیں کہنا شروع کر دی کہ فلاں نے ایسا لکھا فلاں نے یہ کیا اس کے بعد انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ علمائے احناف یہ کتنی بڑی امانت میں خیانت ہے ارے وہ سارے علمائے احناف کی تاریخ کم از ان کی تاریخ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے تبصرہ کرنے سے پہلے جو ہے ذرا بولتے کہ لکھتے کہ اس طریقے سے میں نے پڑھا فلاں حنف عالم نے جو ہے اور اسی طریقے سے ہم نے پہلے سے بتایا کہ اللہ اللہ کے رسول کے بعد ہر ایک کے کلام میں جو ہے غلطی کا امکان ہے لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اگر ایک ہزار مسئلے مثبت کیے ہیں کوئی مسئلہ ایسا ہے اور ویسے مشتحد جو ہے اس کے بارے میں ذرا پڑھیں تو علماء سلف نے المشتحد یوختی ویسی کا کیا مانا بیان کیا ہے اشتہ کرنے سے خطا ہوتی ہے تو اس کے اوپر گنا ہوتا ہے یا سواب ملتا ہے اور اگر اشتہاد جو ہے صحیح طریقے سے جائے تو اس کے اوپر کتنے قسم کا سواب ملتا ہے کچھ بھی نہیں پتا ہے سلفی بھائی کو کچھ بھی نہیں پتا ہے صرف اتنا پتا ہے کہ دو چار باتیں انہوں نے کسی سے سن لی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے دماغ میں ایک نقشہ بٹھا دیا ایک اور اس طریقے سے اپنے ایک تصور قائم کر لیا جس طریقے سے کسی نے کہا چار اندھے جمع ہوئے تھے تو آ, پکڑی کسی کی سونڈ ہاتھی, ہاتھی کی تو ہاتھی جو ہے وہ جو ہے لمبا رسی کی طرح ہے کسی کے ہاتھ میں جو ہے ہاتھی کا پاؤں تھا تو کہنا ہاتھی جو ہے ستون کی طرح ہے کسی کا سر کسی کا آ, ہاتھ جو ہے وہ پیٹ پہ تھا تو کسی کا ہاتھی جو ہے چٹان کی طرح ہے بس سلفی بھائی کا یہی حال ہے کہ انہوں نے جو ہے اس طریقے سے علمائے الناخ کو پڑھا اگر یہ پڑھتے تو ہمیں خوشی ہوتی کہ وہ ایک ایسے اچھے منصف مزاج ہوتے اور لوگوں کی صحیح رہنمائی کرتے اور اس طریقے سے یقیناً وہ اپنے علم سے تبصرہ ضرور کرتے ہر ایک کے تفردات ہوتے ہیں ہر ایک کو تنقید کا حق ہے اور اس طریقے سے ہر آدمی جو ہے اپنی معافی ضمیر کو ادا کر سکتا ہے اپنی تحریر سے یہ کم اینڈ بھی سلفی اینڈ داؤد تو اس طریقے سے سلفی جو حضرات ہیں سلفی یا ہمارے سلفی بھائی جو ہیں انہوں نے کتنی آرام سے کہہ دیا کہ علماء ایسو علماء احناف ہے بتاؤ دنیا کے کسی جاہل کو بھی اگر پوچھا جائے کسی جاہل کو اور وہ خط سے کہہ دے گا ایسا کہ علماء احناف علماء سو ہے ارے بھائی چودہ سو سال میں چودہ کروڑ لوگ گزرے ہوں گے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتابوں کو تداول کیا ہوگا کتنی کتابیں پڑھی ہوگی کتنی کتابیں لکھی ہوگی اور ان سب کو حق کی تلاش تھی ان کو اللہ کی رضا کی تلاش تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے بادشاہوں کے کوڑے کھانا پسند کیا اپنے آپ, اپنی, اپنے آپ کو جیلوں میں جانا پسند کیا لوگوں کی تان و تشنی برداشت کی اور کتنی کتنی چیزیں انہوں نے کی لیکن یہ سرفی بھائی نے اپنے, اپنے اپنے قلم سے لکھ دیا کہ علماء سو یعنی علماء احناف اور اس کے بعد انہوں نے مغرب کے بعد یہ بھی بولا تھا کہ سارے کے سارے یہ جو ہے نا وہ جھان میں جائیں گے اس لیے تو مجھے جو ہے ہاشمی صاحب نے مائیک دے دیا بہرحال صرفی بھائی آپ کو یقیناً جو ہے چھوٹے میں بڑی بات نہ کریں آپ آپ ایسا کریں کہ آپ علم الدین سیکھیں اصول کو پڑھیں میں جس کلیہ میں پڑھتا تھا تو ہمارے کچھ ساتھی تھے تو اس میں سے ایک ساتھی کا یہی تصور تھا کہ یہ ہمارے استاد جو ہیں وہ ہنفی کے سخت خلاف ہیں تو ایک دن جو ہے اس نے امام وحیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے کیچڑ اچھالنا شروع کیا کہ یہ کیسے امام گزرے ہیں اور اس نے کیسا کیسا کیا تو وہ استاذ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ ارے تم میری روزانہ کی بات سے یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے ان کو برا کہتا ہوں اور اس طریقے سے میری نظر میں میرے, میرے دل میں ان کا برض ہے یہ میں آپ کو جانیا اسلامیہ مدینہ منورہ کی بات کرتا ہوں جو پکے وہاں پہ سلفی لوگ کرتے ہیں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ وہاں کیا ہے اس کے بعد پھر اس استاذ نے کہا کہ یاد رکھو اتنا میں تم کو یہ سکھانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ تم ہمارے ان علم کو برا بڑا کہو ان کی باتوں کو اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے اپنے اغراض کے لیے استعمال کرو اور یہ بھی یاد رکھیں صلافی بھائی کہ جب میں جامعہ میں تھا تو وہاں ایک طالب علم نے پورے استاد پورے سارے سارے طلبا کے سامنے یہ لکھ کے بھیجا کہ دنیا میں صرف ہمارا ہی ایک ایسا جامعہ ہے یہ باقی سارے جامعہ جو ہے وہ تو کسی کے احنفی کے ہیں کسی شافی کے ہیں اور پھر بھی ہمیں یہاں پریشانی ہے تو رئیس جامعہ نے ہمارے سامنے جواب دیا تھا ہمارے سامنے میں اس محاجر میں بیٹھا ہوا تھا میں کہا کہ یاد رکھو یہ کسی کا ایسا جامعہ نہیں ہے جو کسی کا یہ کہتا ہو کہ بھائی یہ سلفی کا جامعہ ہے یہ خلفی کا نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ساری دنیا میں طلباء اور علماء یہاں سے جائیں گے اور دین اسلام کی دعوت دیں گے یہ بھی یاد رکھیں میرے خود کلیے کے امید جو ایک پکے پہلے سلفی تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ میں ہمارے ساتھ جو بات چیت ہوئی اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ انڈیا سے آئے ہیں یہ ہنفی ہیں उसके बाद बातचीत होते होते जब किसी जमाने में हमारा सऊदिया में पढ़ा जाना हुआ तो उन्होंने हमको बताया टाइम जी बताता हूं मैं इसलिए कि टाइम का इसमें इसलिए नहीं है कि आपको बात तो सुनानी है चाहे वो दो घंटे लगे या एक घंटा लगे तो उस वो इखबानी बन चुके थे वो अमीदुल कुल्लिया कुल्लिया के बड़े उन्होंने मुझे फिर यह कहा कि सॉरी और आप अपने सारे साथियों को सऊदिया में बुलाएं और इस तरीके से लोगों को आप पढ़ायें कुरान शरीफ सिखाये तहफीज कुरान में काम करें اور اس طریقے سے اربوں سے اختلاط کریں یہ ہے تو اس لیے سلحی بھائی آپ جو ہے میرا, میرا خیال ہے جہاں تک جو ہے کہ آپ کوڑے ہیں اور اس طریقے سے آپ اپنی جو ہے ناقص علم کا مظاہرہ نہ کریں آپ کسی چیز کو لکھنے سے پہلے کسی چیز کو بولنے سے پہلے تولا کریں اپنی زبان کو تولیں اپنے قلم کو تولیں اپنے علم کو تولیں کہتے ہیں یکمن علم را دحمن عقل بایت یہ فارسی مقولہ مشہور ہے یہ کہ اگر آپ کے پاس یکمن علم ہے تو اس کے لیے دسمن عقل چاہیے اور اس طریقے سے حکمت ماوزت یہ ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے اور ساری چیزیں جو ہے مل کے جو ہے پھر پورا اسلام کی ایک تصویر بنتی ہے تو جو ہے اپنے زبان کو اپنے قلم کو ذرا کنٹرول میں رکھیں اچھی بات نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اس کے بعد وہ کن تم الا شفاف رقم مینا اللہ تبارک و تعلیٰ تعبیر کرتے ہیں اس آیت میں کہ گویا کے پوری کی پوری امت جھک کی جھک در جھک جو ہے جہنم کے کھڈے کی طرف جا رہی ہے اور اس طریقے سے نبی اعتماد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ان کی بہت جو ہے وہ ان کو شفا شفا کہتے ہیں اس ایسے کنارے کو جس کے بعد جو ہے اتنا گہرا کڈڑا ہو کہ آپ کی نظریں نیچے تک نہ پہنچ سکے اس کو شفا کہتے ہیں تو وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کو اس سے تعبیر کیا اور آپ جو ہے پوری دنیا کو جہنم میں ڈالنا چاہ رہے ہیں اور نبی تو جہنم سے بچانے کے لیے امتی کو جہنم سے بچانے کے لیے رحمت اللہ عالمی کا لقب لے کر آئے اور آپ اپنے آپ کو صنعت کہتے ہوئے سارا کو جہنمی بنا رہے ہو اور پتہ نہیں آپ کی توحید کتنی مضبوط ہے اتنی مضبوط ہے کہ آپ جو ہے تھوک کے تھوک لوگوں کو جو ہے آپ تقفیر کا اور اس طریقے سے جہنم کا ٹائٹل دے رہے ہو तुम्हारी तौहद अगर इसका नाम है तो फिर सारी दुनिया में आप जैसे लोग कितने होंगे शायद ही जो है होंगे जिसमें आप एक दाऊद हैं और जिस तरीके से वो सेल्फी एट हैं और इस तरीके से बंकुए वगैरह जूझ जिन्होंने इन चीजों का ठेका ले रखा है शायद सारों का हिसाब किताब इनके हाथ में है और इस तरीके से इनके तोहहीद सिखाने की तरह है तो बहरहाल ये है کہ یہ جو ٹھیکے بازی ہے کوئی دین کا کوئی ٹھیکار نہیں ہے اور آپ جو ہے میں نہیں کہتا کہ آپ جو ہے ہنفی بنے ایسا نہیں کہتا آپ سچے پکے مسلمان بنے منش نبوت سے آپ واقف ہوں اور اس طریقے سے مزاج النبی آپ کے لیے ضروری ہے اور اس طریقے سے سیرت النبی سے اپنے آپ کو آراستہ کریں اور اس طریقے سے قرآن تعلیمات میں اپنے آپ کو جو ہے وسطہ کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ جو ہے خوش خوشی سے کام لیں رونے جونے سے کام لیں گریا से سے کام لیں امت کے حال پر رونا پر روئیں آپ اس کے اس طرح لکھنے سے کیا ہوگا یہ جس طریقے سے آپ لکھ رہے ہیں کیا اس طرح لکھنے سے ان کو توحید ابلیس بہرحال اس طریقے سے نہیں میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں سلفی بھائی آپ ماشاء اللہ نوجوان ہیں نوجوان کی عبادت جو ہے برادری کی عبادت سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے تو آپ کا تفقل تدبر امت مسلمات کے لیے یہ بھی عبادت میں شامل ہوگا. شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے اقل سلیم کے ساتھ اور اس طریقے سے فکر صحیح کے ساتھ بھی آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو جو ہے آپ کو علم دین سے بھی مالا مال فرمائیں گے برائے مہربانی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں اچھی بات نہیں ہے یہ بار بار کہنے کے باوجود بھی تم نے دھر سے لکھ دیا علماء احناف تم کو پتا ہے کہ علماء حناف. علماء احناف کیا ہیں کتنے آپ کو پتا بھی نہیں ہے آپ نے آپ بتائیں کہ آپ نے کتنی کتاب پڑھی ہے آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے آپ نے کوئی ایسی کتاب آپ نے جو بل اشتیاط پڑھی ہو یعنی صفا در صفا پڑھی ہو اور ابتدا سے لے کر انتہا پڑھی ہو کوئی ایسی بات ہے آپ کو آپ کو یاد ہے کوئی ایسی چیز کہ جس کے ذریعے آپ نے اپنے عقل کے ذریعے کوئی فیصلہ کیا ہو یا اس, اس پوری کتاب کا آپ کو خلاصہ لکھنے پہ قادر ہیں آپ آپ کو پتا ہے کہ کسی نے مسلمانوں کا آپریشن کر کے جو ہے ان کے اسلام کے بارے میں یا ان کے مسلمانے کے بارے میں کوئی آپ نے خلاصہ قائم کیا ہوئی پتا ہے اسی چیز کا کبھی آپ نے دل میں ایسا سوچا کہ آپ اور آپ کی فیملی اور اس طریقے سے آپ کے حسن خاتمہ کیا آپ جو طلبار ہیں اس کے بعد میں کبھی سوچا ایسا کہ میں جس زبان سے جو سوچ رہا ہوں اور جو بول رہا ہوں کیا آخر یہ صحیح ہے یا غلط اپنا محاسبہ کرنا بھی ضروری ہے حاصم قبل تو حاصب اپنا حساب کتاب لے آتا رہ وزینوں قبل انتوژ اپنا میزان قائم کیا جاتا اس سے پہلے کہ آتا ہے ایک دن میزان قائم ہوگا تو اسی طریقے سے بھائی سلوی بھائی سلوی میں آپ کو اس کی دعوت دیتا ہوں کہ یقیناً آپ کو جو ہے حق اور باطل کے اوپر جو ہے کلام کرنے کا حق ہے لیکن برائے مہربانی اپنے علم کے ساتھ اپنی تحقیق کے ساتھ اور اس طریقے سے اپنی جافشانی اور قربانی کے ساتھ اور اس طریقے سے اپنے اوقات کو اس میں خرچ کرنے کے ساتھ ذرا اس کو خیال और اور اس کے بعد جو ہے سلفی بھائی جو ہے ٹائم ماشاء اللہ بات چیت کریں گے اور اگر کسی کو بھی بات چیت کرنا ہو تو وہ بھی آ سکتے ہیں میں تو اس لیے کہ اچانک آیا اور ہاشمی صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی مائیک خالی ہے تو ذرا بات کر دو تو میں نے یہی تبصرہ سنانا شروع کر دیا جو مغرب کے بعد میں دیکھ کے گیا تھا تو اسی طریقے سے سلفی بھائی جو ہے ابھی اسی بات پہ قائم ہے تو میں نے سمجھایا تھا مغرب بات کہ بھائی اس طریقے سے نہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ سو کس کو کہتے ہیں سو کا معنی کیا ہے اور اس طریقے سے سو کہنے سے کیا ہے کہاں سے کہاں ضرورت پڑے گی کچھ نہیں پتا ہے بھائی علم دین سے آپ کو رہے ہیں اور اس طریقے سے عمل کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اور مجھ کو اور آپ کو سب کو جو ہے عمل سہلے کرنے کی ہدایت دے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ دیکھیں سپاہی صاحب یہ اسلام جو ہے بہت قیمتی چیز ہے ہمارا دین ہمارا مذہب یہ کوئی مذاق نہیں ہے اور علم کے بغیر بولنا ہمارا دین ہم کو اجازت نہیں دیتا دی کہ کسی شخص جو ہے وہ علم کے بغیر کوئی بات کرے اپنے زبان اس, اس وقت پابند رکھے جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے کوئی حضرات نے مجھ سے یہ سوال پوچھا میرے خطا موجود صاحب نے مجھ سے مجھے سوال پوچھا کہ سردیوں کے دور میں اور گرمیوں کے دور میں موسم میں استنجا کا فرق کیا ہے تو میرے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے تو اس لیے میں نے اپنے زبان نہیں کھولا میں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا کیوں میرے پاس علم نہیں ہے میں صرف انشاء اللہ اس چیز کا بات کرتا ہوں جس کے پاس میرے پاس علم ہے میں نے کچھ کتابوں بھی پڑھا ہے جو سلف صالح کی کتابیں اور بحری رحمت اللہ علیہ پرانا زمانہ کا کتاب ہے عقیدہ کے بارے میں کہ صلف صالحین کا عقیدہ کیا ہے عقیدت امام تحاوی کا کتاب عقیدہ کا تو یہ کتابیں پڑھنا ضروری ہیں ہر مسلمان کے گھر میں یہ کتاب ہونا چاہیے اور احادیث کی کتابیں بھی الصالحین امام النوی کا جو چالیس احادیث کسی صحیح البخاری صحیح مسلم ہر مسلمانوں کے گھر میں یہ کتاب ہونا چاہیے الصالحین اور امام النوی کا چالیس احادیث کسی شرر سننا بر بہاری یہ کتاب بھی ریاض احادیث کا کتاب ہے مام نبی کتاب کو جمع کیا احادیث. اور سیرت النبی کے بارے میں مختصر سیرت رسول شیخ محمد ابن عبد الوہاد رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب ہے سیرت کے بارے میں سیرت نبی مختصر سیرت رسول اس کتاب کا نام ہے اور الراہی خل مختوم اور اہل حدیث مشہور عالم مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کا کتاب ہے خل مختوم یہ بہت مشہور کتاب ہے بہت اچھا کتاب ہے زبردست ہے سیرت کے بارے میں اور دوسرے پھر کے بھی یہ کتاب پڑھتے ہیں کیونکہ اتنا زبردست کتاب ہے سیرت نبی ستن کے بارے میں الراحی خل مختوم امام البانی کا کتاب التوصل امام ربانی کا کتاب ہے تصفیہ و تربیہ بہت زبردست کتاب ہے میں نے ساری یہ کتابیں پڑھ لیا الحمدللہ للہ بہت اچھی کتابیں علمی کتابیں ہیں احادیث بھی پڑھا قرآن شریف کا ترجمہ انگریزی میں ہمارے جو شیخ ہلالی ال شیخ محسن خان نے اور میں نے تقریر بھی سنتا کیونکہ تقریر سننا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے علماء کی تقریر سننا اور ڈاؤن لوڈ کرنا ان کے لیکچرز شیخ طالب الرحمن صاحب شیخ طیب الرحمن شیخ الرحمن شیخ ربیع حاصل اللہ سعودی رب میں اکبار علماء سے شیخ عبد المحسن العباد شیخ عبید الجابری شیخ صالح الفوزان شیخ زید المدخلی شیخ سیاح الحجوری شیخ امان الجامی شیخ عبد العزیز علی آل شیخ مفتی اعظم سعودی عربیہ کا یہ علماء جو کبار علماء سے ہیں اور ابھی زندہ ہے الحمد للہ ان کی تقریر سننا ان کے کتابیں پڑھنا کیونکہ ہر دور میں جو نئے نئے مسائل آتے ہیں تو یہ علماء جو ہے یہ مسئلہ کو سمجھتے ہیں اور احادیث اور قرآن کے بارے میں بہت زیادہ علم رکھتے ہیں تو وہ فتو دیتے ہیں اور ہم کو نصیحا بھی دیتے ہیں کہ کیا کرنا اس دور میں کیونکہ یہ جو دور جو ہے یہ کتنا فساد کا دور ہے رومنے کون ہے بھائی کون سی روم اور بالکل فتنا الفساد کا دور ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دور آئے گا یہ فتنا الفساد کا اور اس دور میں جو غربا ہے جو سنت سے مضبوط پکڑتے ہیں اور سنت کو دوبارہ جگاتے ہیں اور سنت پر عمل کرتے ہیں یہ فتنا الفساد کا دور ان کے لیے ایک خوشخبری ہے جنت کا سب تو بڑا جنت میں ایک درخت ہے تو جو درخت ہے وہ جنت میں یعنی یہ غوربا جو ہے ان کے لیے خوشحبری ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے جو اس دور میں فتنا فساد کے دور میں سنت پر عمل کرتے ہیں سنت کا دعویٰ دیتے ہیں توحید اور سنت کا تو اگر جیسے امت میں تہتر فرقے ہیں ہر فرقہ کا اپنا دعویٰ ہے بڑے جو ہے وہ بڑے بڑے عشق رسول کے دعوت دیتے ہیں دوبندی دی آ, یعنی تکلید کا دعوی دیتے ہیں اور تبلیغی جماعت جو ہے وہ مسجد میں آؤ نماز پڑھو ذکر کرو صوفیوں کا دعویٰ بھی ہے کہ شیر لبو اور اس کا احتیاط کرو کوئی صوفی شیخ ہر ہر فرقہ کا اپنا دعویٰ ہے ہر فرقہ کا اپنا جو ہے وہ اے اے زیادہ دیتے کوئی چیزے. ہو سکتا کہ وہ چیز دی اسلامی ہیں اسلام ہے مسجد میں آنا اور نماز پڑھنا جو یہ تبلیغی جماعت کا دعویٰ ہے یہ اسلام میں سے ہے یہ اسلامی دعویٰ ہے لیکن ہمارا کا دعویٰ جو ہے جو سب سے پہلا دعویٰ ہے اہل حدیثوں کا وہ ہے توحید توحید جو ہے جو انبیاء کا دعویٰ تھا پہلا دعویٰ نبی صلی اللہ علیہ سرم آ... آ... اچوار... ایان... تیرہ سال مکہ میں گزرا اور مکہ معظمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا دعویٰ نہیں کی روزہ کا دعویٰ نہیں کی حج کا دعونے کی پہلا دعویٰ آپ اصل میں توحید کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں لا الہ الا اللہ یہ ہمارا کلما طیبہ ہے تو یہ دعویٰ ہمارا دعوی ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل خوشا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ غاؤ سے آزم ہے. اللہ تعالیٰ داتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خوش دیکھیں یہ ملا جو, ہیں جو میں نے کہا کہ ملا اسلام کو بدنام کیا یہ ملا کون ہے ملا کس کو کہتے ملہ وہ ہے جو اپنے آپ کو عالم لوگوں کو دھوکہ دیتے کہ میں برابر عالم ہو میں نے فانہ مدراسہ میں پڑا لیکن وہ شرک اور کفر کا دعویٰ دیتا یہ ہے ملہ ملہ وہ ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عالم ہے یہ کوئی مولوی ہے یہ کوئی علم رکھنے والا ہے عالم الدین ہے یا حدیث شیخ الحدیث ہیں لیکن اصل اصلیت یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ ملہ جو ہے یہ غلط اور کفر اور شرک کی دعوت کرتے ہیں جیسے یہ طالبان ملا جو ہیں یہ سوئسائڈ بامنگ کر رہے ہیں جو اپنا کریٹو مائنڈ میں ذکر کیا یہ بامنگ کرنا یہ اسلام نے بالکل منع کیا پران میں ہے کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو سوسائڈ اتنا بڑا یعنی سکھ ہے اتنا بڑا ظلم ہے صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ جو جس کو چاہتا ہے اس کو موت دیتا ہے ہمارا حق یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو قتل کرنا اس وقت تمہیں کروں گا میں اپنے آپ کو بام کرنا یہ, یہ, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے یہ حرام ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ, منع کیا اس, اس کام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں پہاڑ سے گرتے ہیں ان کے لیے جنن جہنم جائیں گے اور وہ وہی وہ کام کریں گے جنم ہمیشہ کے لیے تو یہ سوسائڈ بامنگ جو ہے یہ لوگ شہدا نہیں ہیں یہ لوگ ملا, ملا ہے اور جہنم میں جائیں گے اگر اس کفریہ اور شرکیہ کی طرح سے توبہ نہ کرے وہ جہنم میں جائیں گے کیونکہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کھلاڑ واحدہ سارے جو ہے جہنمی ہیں سوائے ایک کروہ ایک فرقہ جو ہے وہ نجات پانے والا اور وہی جو ماء ما, علیہ و اصحابِ اليوم جو میں اور میرے صحابہ میرے جو آ, ساتھیوں جو ہے جو آج پر ہیں یہی نجات بانے والے گروہ ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے والے ان کے لئے ایک ہے کہ وہ جنت میں جائے اور وہ لوگ کون ہیں اہل حدیث شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب قنیت بالدین فرماتا ہے اہل سنت والجماعت سارے سارے وہ تسلیم کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت وہ صحیح ہے وہ جنتسنت وال جماعت لیکن آج کل جو بندی بریلوی ہنفی شافی مال یہ سارے فرقے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اہل سنت والجماعت کے نام جو ہے یہ بہت زبردست نام ہے اور صرف یہی جنت میں جائیں گے تو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت میں انگلینڈ کے اندر انگریزستان کے اندر مسجد اہل سنت وال جماعت اس کے اندر ایک قبر ہے جو لوگ اس قبر کے سامنے آ, سجدہ کرتے ہیں کیا یہ سنت ہے چاہے اہل سنت و جماعت ہے یقین نہیں یہ لوگ جہننی ہے یہ لوگ مشرقین ہے یہ لوگ ہندوؤں اور یہودیوں سے زیادہ عمراہ اور لانتی ہیں یہ جو قبر پرستی کرنے والے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل خوشا ہے ہمارے جو سارے مصیبتوں کا حل کرنے والا حضرت علی یہ قطر ہے یہ شرک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا اور آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارا چوتھا خلیفہ کے زمانے میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ حضرت علی خدا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جمع کیا اور ان لوگوں کو زندہ جلا دیا ان لوگوں کو زندہ جلا دیا سائی بخاری کا حدیث سے یا سائی مسلم کا حدیث سے لیکن یہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت علی ان لوگوں نے جمع کیا اور ان لوگوں کو زندہ جلا دیا جو دعویٰ دے رہے تھے کہ حضرت علی خدا ہے خلیفہ جو امام زمانہ ہے وہ خدا ہے حضرت علی ان راستےوں کو ان مشکی کو جلا دیا جیسے اسائی بھی کہتے کہ عیسی علیہ السلام خدا ہے لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیارا ندی اللہ تعالیٰ کا رسول دوبارہ اس دن دنیا میں آئے گا وہ تمام صلیب اور تمام خندی کو ختم کرے گا عیسائیت کو ختم کرے گا ہر مذاہب جو ہے وہ ختم ہوگا صرف اسلام ایک, ایک واحد مرسد اس دنیا میں رہے گا وہ اسلام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس سال کے لیے حکومت اس پورا دنیا پر کرے گا یروشلم سے الفت سے وہ اس کا ہیڈ کوارٹر ہوگا ان کا کیپٹر ہوگا عیسیٰ علیہ السلام اور سارے عیسائی اور سارے تمام جو غیر مسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور مسلمان نہ جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا وہ حنفی ہوگا کیا وہ شافی ہوگا کیا وہ مالکی یا ہمبلی یا دیوبندی یا بروی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حدیث الحمد للہ حدیث رسول حکم پر عمل کرے گا حدیث رسول کے مطابق حکم دے گا مائک جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یار سلفی سلفزہ کی بات جو ہے وہ دونوں طرف ہے انہوں نے جن کتابوں کے نام لیے سب سے پہلے حیات الصالحم تو امام نبی رحمتہ اللہ علیہ یہ سب سے بڑے شافی اور انہوں نے جو ہے ماشاءاللہ شافی مذہب کی بہت خدمت کی انہوں نے اب ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حنفی شافی سارے جو ہے تقلید والے سارے جہاننمی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر میں یاد السالحین پڑھو پہلی بات تو یہ, یہ انہوں نے کہا کہ علماء احناف علمائے سو مولانا تقریب عز الدین جو عقید الطحیہ کے جو رائٹر ہیں مصنف ہیں وہ جو ہے وہ پکے حنفی اپنے آپ کو حنفی لکھتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان کو دائشہ کہا گیا ہے ان کی تحاوی شریف کو جو ہے بہت بڑا اور انہوں نے حنفی مذہب کی بڑی خدمت کی ماشاءاللہ اب وہ ہر گھر میں ہونی چاہیے میں مانتا ہوں میں پڑھاتا بھی ہوں اس کو اس کتاب کو یہ اب یہ سرفی بھائی کو پتا ہی نہیں ہے تو اب وہ تو کیا کرے وہ اپنی طرف جو ہے لگا رہے ہیں لیکن یہ سارا ان کی کتابوں کے نام ان کی, ان, کی ان کی کتابیں جو ابھی چھپ کے باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے جامعہ اسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہے اس کتاب کے سر ورق لکھا ہوا اسی دن, دن میں حنفی اللہ اب انہوں نے کہہ دیا کہ علماء حنفی الحنات جو ہے سو تو ڈبل بات ہو گئی اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں جو ہے انگلینڈ کی مسجد میں ایک جو ہے یہ جواد ویکم ایڈمین اچھا انگلینڈ کی مسجد میں جو قبر ہے اصل میں انڈیا پاکستان کا تو اگر کوئی سمجھ میں آتا کوئی ایسے لوگ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتے ابھی مغربی ممالک میں کہ جو وہاں کے قبروں کو سجدہ کرتے ہو مسجدوں میں کیونکہ یہاں یہ دور دورہ رہا ہی نہیں ہے قبرستان والوں کا پہلے جو ہے وہ انڈیا پاکستان میں ایسا تھا کہ کچھ جگہیں جو ہے اوقاف کی ہوتی تھی تو مسجد ایک طرف ہوتی تھی اور بعد میں جو ہے وہاں سے مسجد سے لگ بھگ قبرستان ہوا کرتا تھا چھوٹے چھوٹے قبرستان اور جو لوگ انڈیا پاکستان میں رہے ہیں ان کو جو ہے سارا پتا ہے تو اب وہ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ خود جو ہے قبر کے بیچ میں آ گیا وہ خدا نہ نخواستہ کوئی یہ کہے گا کہ یہ لوگ قبر پرست ہیں کیسی بری بات ہے یہ ایک چیز جو ہوتے ہوتے ने نے کلچر نے اور تہذیب و تمدن نے وہاں ने ضرورت نے جو ہے اس طریقے سے اگر दिया کر دیا اس کے दिया कि نے ٹائٹل لگا دیا کہ بھائی یہ لوگ قبری ہیں کوئی دنیا میں کوئی آپ جیسے تھوڑے ہیں کہ آپ, آپ ادھورے ہیں کوئی ایسا ہے کوئی قبر کو وہاں سستا کرے گا میں وہ بھی اگر مان لیا انڈیا پاکستان میں اگر تھوڑی دیر کے لیے مانتے کہ کوئی کسی بزرگ کی خبر ہوتی کہ جہاں عرص ہوتے ہیں اور جہاں سندل ہوتا ہے اور جہاں کیا کیا ہوتا ہے لیکن یہ تو کہتے ہیں لندن میں یہ بالکل جسے ایک آدمی نے ہمیں مولانا کہا تو کہتا ہیں شرک ارے بھائی کیسے شرک ہے مؤلا مؤلا کا لفظ ڈکشنری میں جائیں بڑے کے لیے بھی ہیں آزاد کردہ غلام کے لیے بھی ہے موالی اس کی جمع آتی اور اس طریقے سے بابل موالی بابل اوالی یہ ساری باتیں لکھی گئی ہے اب ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس طریقے سے جو ہے آپ بزم رضا صاحب مائک پر آئیں بزم رضا صاحب جی جی اچھا اچھا جی ہاں جس کو بھی مائک پہ آنا ہو تو ماشاء اللہ مائک میں فری کر سکتا ہوں مجھے بتا دیں جب بھی آنا ہو انشاءاللہ تو بہرحال یہ سیلفی بوائے جو ہیں وہ کبھی غلو سے کام لیتے ہیں کبھی تشدد سے ایک طرح پہلے جن کتابوں کے نام سنو پائے ان کتابوں کے مصنف کے آگے پیچھے کیا لکھا ہوا ان کو بھی نہیں پتا ہے اور اس کے بعد خود ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی عصاء علیہ السلام شافی بن کے آئیں گے ہمبلی بن کے آئیں گے ہینفی بن کے آئیں گے کون اس کی دعوت دیتا ہے ہمارا عقیدہ تھوڑا ہے کہ اینفی رہو گے تبھی جنت میں جاؤ گے شافی رہوگے تبھی جنت میں جاؤ گے یہ تو آپ نے اپنے مفروضہ سمجھ لیا آپ نے ساری باتیں کوئی ایسا کون ایسا کہتا ہے آپ کو کہ یہ ایمان کا جز و جو ہے بننا یا اسلام کا جزو ہے حنفی بننا ہے اسلام, اسلام کا جزو ہے شافی رہنا اسی طریقے سے جو جی پی جو ہے ان کی بہت بڑی تعریف کر رہے ہیں تو جی پی صاحب کو بھی الحمدللہ ہم جانتے ہیں وہ جب ان کے سرف علم میں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ڈانٹ لگتا ہے اور کو خود سمجھنا چاہیے کہ وہ آج آپ کے واہ میں کیوں ہیں کیونکہ یہ بھی ایک دلی ہے بڑی اس لیے کہ جب سے بی بی بھائی نے جو ہے ان کو جھنڈے دینے شروع کیے تو جو ہے سرفی بھائی کو جوش آ گیا تو پھر جو وہ اپنے اس کے آ تکفیر پہ اور اس طریقے سے جہنم پہ اور اس طریقے سے جو ہے گمراہی پہ آ بعد میں کرتے کرتے لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ جی پی ساتھ جو ہے وہ آپ نے ایک مقلا سنا ہوگا کہ حب علی نہیں ہے بغض معاویہ ہے حب علی نہیں ہے بغض ماویہ ہے کسی شخص نے جو ہے بہت تعریف کر دی حضرت علی اجلّہ تعالیٰ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے کسی نے کہا کہ بھائی اس کو ہم اندر سے جانتے ہیں یہ ہب علی میں جو ہے یہ نہیں تعریف کر رہا ہے یہ بغدی معاویہ میں تعریف کر رہا ہے حضرت جلالہ تعالیٰ کی اس کو حضرت معاویہ سے اتنا بغض ہے کہ اس کے بغض کے اظہار کے لیے اس کو حضرت علی جلد تعالیٰ کی تعریف کرنی پڑی ورنہ یہ تو خارجی ہے یہ بلوائی اور خارجی تو اس طریقے سے سلفی بھائی تم کو پتا نہیں ہے جو تمہیں جھنڈے اور پھول دے رہے ہیں تمہارے ہاتھ میں اور اس طریقے سے آپ کو جوش میں لا رہے ہیں لیکن ذرا جو ہے اپنے پاؤں کے نیچے بھی ذرا دیکھیں کہ آپ جو ہے کہاں کڑے ہیں گھاس پہ کڑے ہیں یا کارپیٹ پہ کڑے ہیں یا کہیں آسمان اور زمین کے بیچ میں ماحول لگتا نہیں ہے تو اس لیے جی پی بھائی کے جھنڈے دینے پر اور اس طریقے سے پھول دینے پر جو ہے آپ جو ہے اس طرح احمد لگانا خراب نصیب بھائی بھائی نہیں جی پی चीज आप जानते हैं मैं आपकी काफी, काफी बातें सुनी है आपके काफी टैक्स भरका रहता हूं और हमेशा आपका जो है वो एतराजा भी पड़ता रहता हूं तो इसलिए मेरे पास जो है थोड़ा बहुत मालूम है कि आप सरफेगा की तारीफ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप जो है अहम हदीज़ से वाबस्ता हैं اور فلف بھائی کو بھی پہلے بھی کہا کہ آپ کی باتوں میں تضاد نظر آتا ہے کبھی تو آپ جو ہے لوگوں کو ایک دم نصیحت کرنے پہ آتے ہیں کہ کتنے فلا فلاں کتابیں پڑھو اور بعد میں جب وہی کتابوں والے جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں ہم کہتے ہیں کہ کون سا مدرسہ ہے جس میں جائے سالیم نہیں پڑھائی جاتی, کون سا, مدرسہ جس میں نہیں پڑھا جاتی. اور کون سا مدرسہ ایسا ہے جس میں اقلی طاحیہ نہیں پڑھائی جاتی اور کون سا مدرسہ ایسا ہے کہ جس میں جو ہے امام نبی رحمتہ اللہ علیہ اور اس طریقے سے جتنے لوگوں کی باتیں نہیں پڑھائی جاتی یہ ہمارے ٹیکس نہیں آپ نماز پڑھا کریں جی جی الحمدللہ للہ آپ مجھے دعا کریں کہ میں ہمیشہ نمازی ہی پڑھتا رہوں میں اس بات سے الحمدللہ خوشی محسوس کروں گا تو مجھے اللہ تبارکہ پہلا ایسا نمازی بنا دیں کہ میرا سب جو ہے سب دے سے اٹھ نہیں نہ پائیں آپ اتنا آپ میرے لیے دُعا کر دیں اور یہ بھی دعا کر دیں کہ جب بھی اللہ تبارک اپنے پاس بلائیں تو میں اسی سدے میں چلا جاؤں کہ جس جو میری نماز کے آپ متمنی ہے میں اسی نماز کے درمیان جو ہے اللّہ تبارو تعالیٰ کے پاس جاؤں یہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے میرے لیے الحمدللہ ایسی دعا کر دی کہ جس کا میں جو ہے میں بھی ہوں اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ بیان فلم پال تو چھوڑو گے تو پڑھو گی نا نہیں بھائی میں ابھی آیا تھا تو ہاشمی صاحب نے جو دعوت دے دی اس لیے جو ہے میں نے بات کرنا شروع کر دیا یہ بھی ایک ضروری سمجھ کے کہ بھئی کسی کو جو ہے اگر میں دو باتیں اس حیثیت سے سنا دوں کہ جس میں میری اصلاح ہو جائے اس لیے کہ دوسروں کو کہنے کہ کہتے رہنے سے بھی اپنے اوپر عمل آتا ہے ڈلیٹ پارٹ دا فسٹ ان شاء جی ہاں بالکل کوشش کروں گا میں کافی باتیں میں نے بھی سوچی ہے اس بارے میں کہ پارک پڑ پہ آنے جانے سے نقصان ہے یا فائدہ اور میں اس کے اوپر غور بھی کروں گا آپ کی نصیحت پر یہ بھی اچھی بات ہے باقی اتنا ضرور ہے کہ جو دائر جب کسی چیز کی دعوت دیتا رہتا ہے تو اگر دوسرے اس کے پر عمل کریں یا نہ کریں لیکن خود تو اس کے اوپر عمل پیارا ہو ہی جاتا ہے اللہ تعالیٰ کر ہی دیتے ہیں اسی نیت سے میں جو ہے یہ چند باتیں سناتا ہوں بزمر رضا بھائی آئے یا سلفی بھائی آئے جس طرح ہاشمی بھائی نے کہا ہے مائک فری کرتا ہوں وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ حنفی ہونا شافی ہونا مالکی ہونا یہ جنت کا شرط نہیں ہے جنت کے جانے کے لیے بالکل صحیح کہا اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت صلاح اللہ تعالیٰ کا نبی ہے کیا مرتب کے لیے نبی ہے اور میں مانتا ہوں حسیسیٰ علیہ السلام کا نبوت اور حضرت عطیٰ کا رسالت اور میں امام محدی بھی مانتا ہوں وہ بھی آنے والا ہے اور دونوں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی امام المہدی محمد ابن عبداللہ دونوں جو ہے وہ امت محمد صلی اللہ علام سے شامل ہیں اور امتی جو ہے وہ صرف ان پر صرف یہ شرط ہے کہ وہ نبی سگم کے احادی پر عمل کرے اتباع سنت کرے تقلید کرنا آپ لوگ نے یہ بدت بنائے کہ یہ تقلید ہر, ہر امت یا امام ابو حنیفہ کا تقلید کرنی چاہیے یا امام شافی یا امام مالک یا امام احمد رحمت اللہ علی یہ بدعت تم لوگوں نے پیدا کیا ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ تقلید کرنا شرک ہے اور بدت ہے آپ نے کہا کہ امام نووی شافی تھا امام بہاوی حنفی تھا اور اپنے آپ کو خود کہتا کہ میں حنفی ہوں اور شاید یہ بات صحیح اور امام بخاری شافی تھا اور شیخ عبدالقادانی حمبلی تھا ٹھیک ہے سارے بات صحیح ہے لیکن بات یہ ہے کہ کیا وہ لوگ مقلّدین تھے یا وہ لوگ احادیث کے مطابق اپنا قیدا اور اپنا مسئلہ حل کرتے تھے دیکھیں سروائی صاحب حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت امام مالک اور حضرت امام احمد اور حضرت امام محمد یہ سارے کے سارے اہل حبیث میں سے ہیں الحمدللہ ہمارے اہمہ ہیں اور سارے کیسے تھے کہ ہمارے تقریب نہ کریں یہ ہے ابو حنیفہ کا قول ابن عابدین نے اپنے کتاب الحاشیہ جن اول صفحہ نمبر نمبر 63 ابن آبدین لکھتا ہے کہ حلط ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میرے تقریباً اگر حدیث صحیح ہے تو وہ میرا مذہب ہے اور اسی طرح بہت زیادہ بے شمار حوالے ہیں حلط ابو حنیفہ نے فرمایا فرمایاٹنگ کتاب اللہ اینڈ وٹ از ناٹ فرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین اگنور مائی سی یہ ابو حنیفہ کا کال ہے صفحہ صفحہ نمبر आ, نمبر کیا ہے پچیس یعنی فیز نمبر ففٹی تو امام ابو حنیفہ حنیفا رہا ہے کہ میرا تکلیف نہ کرو اگر حدیث صحیح ہے وہ میرا مذہب ہے اگر میں نے کوئی غلط بات کیا جو حدیث سے ثابت نہیں ہے تو میرے بات کو اگنور کرو ابو حنیفہ کہہ رہا ہے ابو حنیفا پکا اہل حدیث اب اب ام آ آ امام شافی نے اسی قسم بات کیا امام احمد بن بھی امام مالک سارے نے کہا کہ میرا تقریب نہ کرو امام احمد نے فرمایا کہ میرا تقریب نہ کرو نہ کرو امام کہفی کا نہ امام مالک کا نہ سفیانہ فوری کا نہ امام الاوزائی کا بلکہ آپ اس سے لے لو جو ان لوگوں نے لے لیا یعنی قرآن و احادیث تو یہ کہنا کہ میں حنفی ہوں میں ابو ابومی کا کشاگر ہوں میں ان کا ہوں یہ صحیح تھا یہ حقیقت تھا اس دور میں لیکن اس دور میں تقلید کرنا ہر دور میں تقلید کرنا شرکے اور پہلے آئمہ نے یہ بھی خاص منا کیا کہ تقلید نہ کرو اگر میرا کوئی فتویٰ جو ہے حدیث کے مطابق نہیں ہے حدیث کو ٹکرا رہا ہے قرآن کو ٹکرا رہے تو میرا فتوی کو چھوڑ دو میرے فتو کو یعنی جو what and حدیث دیکھیں پاکستان کے اندر ایک حکم ہے کیونکہ پاکستان میں لازمی بات ہے کہ اس ملک میں مجورٹی لوگ حنفی ہے اور علماء احماف کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے اور بہت زیادہ پولیٹیکل پاور ہے تو حکم یہ ہے پاکستان کے اندر اگر ایک لڑکی اپنے یار کے ساتھ بات دیے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ شادی کرتی اور ان اس کی جو والد صاحب ہیں انہوں نے اس کو منع کیا کہ آپ اس, اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے میں منع کرتا ہوں اگر وہ باقتی ہے اور, اور کورٹ میں چلے جاتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو پاکستان کے گورنمنٹ پاکستان کے لاء کے مطابق وہ شادی جائز ہے وہ نکاح, نکاح ہے کیونکہ احناس کا مسئلہ ہے احناس فتویٰ دیتے ہیں کہ لڑکی وہ اس قسم کے کام کرتی کر سکتی ہے یہ نکاح جائز ہے لیکن حدیث جو ہے نبی صدم کا حدیث ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتی نکاح فہوا باطلن باطلن فہو نبی صدم کا الفاظ ہے نبی صدم نے فرمایا کہ وہ نکاح, وہ نکاح باطل ہے وہ نکاح باطل ہے وہ نکاح باطل ہے جو ولی نے اس نکاح کے لیے اجازت نہیں دی یہ احدیث ہے, ہے صحیح حدیث ہے لیکن آپ لوگ کیونکہ تقلید کرتے ہیں تو آپ حدیث کو چھوڑتے اور امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے بلائنڈلی فالو کرتے ہیں یہ شرک ہے اور یہی کام یہود و نے کرتے تھے یہودارا نے اپنے احبار اور اپنے رحبانیون کے تقلید کرتے تھے جو ان کے احبار یا رحبانی نے کہا کہ یہ حلال ہے تو وہ کہتے کہ بالکل حلال ہے اگر کہا کہ یہ حرام ہے تو آنکھیں بند کر کے اس کے ان کے تکلیف کرتے تھے یہ شرک اور قرآن بتاتا ہے کہ یہ شرک اور یہود و نسارت کا شرک ہے اگر ابن ہاتمتائی عیسائی پہل تھا پھر انہوں نے الحمدللہ اسلام قبول کیا سعدی رسول تھا رضی اللہ تعالیٰ انہوں, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم نے ہمارے رحبانیوں کے عبادت نہیں کی تو مجھے کنفیوز ہے اس بات پر کہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن شیخ نے فرما رہا ہے کہ یہود و سارا اپنے احبار اور رحبانیون کو الہ بنائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کیا جو حکم وہ لوگ وہ اپنے احبار اور رحبانی نے کہا کہ یہ حلال ہے تو آپ مانتے اور اگر کہتے کہ یہ حرام ہے آپ مانتے آنکھیں بند کر کے آپ مانتے تھے تو حضرت ابن ہاسم تین اس کا نام تھا عادی بن آ آ حاتم رضی اللہ عنہ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہم نے ایسی کام کرتے تھے تو نبی صاحب نے فرمایا کہ یہ ہے شرکت جو آپ کرتے تھے عیسائی اور نصارہ کرتے تھے ابھی بھی کرتے ہیں جو ان کے پریس کہتا ہے جو ان کے ربائی کہتے ہیں تو وہ بھی بلائنڈلی فالو کرتے ہیں اور نبی صاحب کا حدیث ہے کہ میرا امت بھی ان کے نقشے قدم پر چلیں گے they will follow in their footsteps exactly like the nations which came before so abani pucho kya aap yahud aur nasara ki baat tumma, uh, firma, yani, of course it is them yahud aur nasara ke nakshe karam par chalne wale tum ho ahnas uh, bilwi jo bandi sare jo hai wo diyabandi yahudi aur nasara ke takseek ka tar اور تمام انبیاء کے نقشے کے ہم تب چل رہے وہ اہل حدیث السلام علیکم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آواز آ ہے روم میں میری آواز آ رہی ہے نا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے اس کی بات جو ہے سنی ہے غور سے سنی ہوگی یہ ایسا جاہل آدمی ہے کہ دو دن پہلے اس کی اور میری بات ہوئی ہے سلاد التراوی کے موضوع پر یہ بات کر رہا تھا تو میں نے کہا اچھا بھائی ایک حدیث لا دو تو پانچ ہزار روپیہ لے لو تو یہ وہ حدیث لینے گیا ہوا آج پھر آ کا ہے اور کتنی بکواس کر رہا ہے اور شرک شرک شرک شرک, شرک, شرک, شرک کے اس کو مانے نہیں آتے ہاں جی توحید اور شرک جو ہے نا یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خود ہی جن کو مشرک کہہ رہے ہیں ان کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے آپ نے سنا جس جس کا نام لے رہا ہے اس اس کو رحمت اللہ علیہ بھی کہہ رہا ہے اور مشرک بھی کہہ رہا ہے تو کسی مشرک کو رحمت اللہ علیہ کہنا جائز ہے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے تو اس لیے سلفی صاحب آپ تو سلفی نہیں ہیں وہابی صاحب آپ سب سے پہلے مجھے حدیث دیں گے وہ اس دن والی اور آج اپنی توحید ثابت کریں گے کہ آج واقعی آپ توحید پر پکے ہیں ٹھیک ہے نہیں اس کو بند کر دے بند کر بند کر بند تو آپ توحید ثابت کریں گے اور اس پر دلائل قائم کریں گے آج میں آپ کو مشرق ثابت کروں گا یہی بس اس پر بات ہوگی آپ لوگ توحید پر نہیں ہیں بلکہ وہابی مشرق ہیں ایک خدا کو نہیں مانتے بلکہ تین کو مانتے ہیں جی جیسے عیسائی ماں بیٹا اور روح القدس کو مانتے ہیں جی یا عیشا علیہ السلام اور روح القدس اور خدا کو مانتے ہیں اس طرح وہابی بھی ایک خدا کو نہیں مانتے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کرسی کو مانتے ہیں عرش کو مانتے ہیں خدا کو عرش پہ بیٹھا ہوا مانتے ہیں اور اس کے بوجھ سے کرسی جو ہے چر, چر چر چر چر کرتی ہے اور ہمیں قبر پرست کہنے والوں سنو جس دن ابن تیمیہ اس دنیا سے گیا تھا تو اس دن انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اس کا جنازہ جس وقت تیار ہوا تو جناب پچاس ہزار آدمی نہیں دو لاکھ آدمی تقریباً جو ہے اس میں شریک تھے اور لوگ رومال پھینک پھینک کر چادریں پھینک پھینک کر اس کی لاش کو چھو کر تبرک حاصل کرتے تھے یہ ابن تیمیہ تھا تو بھائی اب سب سے پہلے سب سے پہلے شرک کی تعریف کرو اس کے بعد خدا پر خدا کا عرش پر ہونا ثابت کرو اور میں ثابت کروں گا کہ آپ اس عقیدے کی وجہ سے مشرک ہیں ترابی کی تو آپ حدیث لے کے آتے رہے نا وہ تو آپ کو آپ مر بھی جائیں گے تو آپ کو نہیں ملے گی آپ اس دن روم سے بھاگ گئے تھے اگر آپ بھی ملی ہے تو لے آئیں ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ زیادہ ٹائم لیں گے اور یہ آدھا گھنٹہ میگ پکڑ کے تو آپ شرک شرک کرتے رہیں گے ہاشمی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا اگر میں ٹائم کو زیادہ لوں مجھے ڈاڑ دے دینا اگر یہ ٹائم کو زیادہ لے تو اس کو بھی ڈانٹ دیتے بس یہ سیدھی سی بات ہے اور آج میری اور اس کی بات جو ہے توحید پر ہی ہوگی کہ ان کی توحید کیا ہے یہ نہ کہیں کہ ہم اہل سنت ہیں آپ لوگ وہابی ہیں اور اپنا وہابی ہونا ہی رکھو اور اہل حدیث جو ہیں وہ محدثین گئے ہیں وہ سب رحمت اللہ علیہ ہیں اور جن کو تم نے مشرق کہا اور ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہا اس وجہ سے مشرق کو رحمت اللہ علیہ کہنے والا جو ہے وہ خود کیا ہوتا ہے اپنی زبان سے خود اس کا اقرار کرو اور آ کے اس موضوع کا تعین کر لو کہ اللہ عرش پر ہے اور کیا کر رہا ہے بس جزاک السلام علیکزم صاحب میں نے آپ یہ غلط فہمی آپ کا کہ میں نے کسی کو مشق کہا میں نے کسی کو مشت نہیں کہا میں نے کسی کو کافی نہیں کہا جس کو میں نے رحمت اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ مشتق نہیں تھا وہ پکا مومن پکا مواہد ہمارا امام ہے امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک سارے ہمارا ہیں اہل حدیث کے ایما ہیں اور سارے جو اہل حدیث سے شامل میں شامل ہوں تو یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ میں نے ان پر فتویٰ لگایا کہ ایما جو ہے یہ ایما مشکین تھے باقی باللہ میں نے کسی قسم کا فتویٰ نہیں لگایا ان پر بلکہ یہ میرا ایما ہے میں ان کا عزت کرتا ہوں میرے علماء ہیں تو آپ ذرا پہلے غور سے سننے میں کیا کر رہا ہوں پھر آپ اپنے اعتراض پر کرے لیکن اگر آپ دور بول رہے تو اچھی بات نہیں سن میں ایک منٹ بزم ریضا صاحب اچھا بات یہ ہے بزم صاحب بزم ریضا صاحب کہ میں نے تموجن کے ساتھ میرے خیر ایک گھنٹہ یا ایک گھنٹہ اور آدھا گھنٹے کے ساتھ بات کیا اس طوا کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور بے شمار آیت میں نے پیش کیا حدیث بھی پیش کیا دیکھو تم ہمارا دماغ کھا چکے ہو تم نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا تم ہر بار اپنے ٹاپک سے ہٹتے رہے ہو بندر کی طرح کبھی ایک شاخ پہ کبھی دوسری شاخ پہ چار گھنٹے ہمارے پہلے ضائع کر چکا ہے کسی بات پہ آ نہیں رہا وہ کتابیں مسودے سے پڑھ رہا ہے سن نہیں رہا بات کے سامنے نہیں آ رہا تو اس آزادی ٹائم ضائع کرنے کو فائدہ نہیں اسی بات پہ یہ جو ہے چار گھنٹے ضائع کر چکا ہے ادھر تو باقی آپ کی مرضی کو دیکھیں ابھی کوئی ثبوت نہیں دے رہے وہ ہمارے امام ہیں وہ فلاحے ہیں تو وہ ٹمکانے ہیں تو وہی باتیں کر رہے ہیں ثبوت اس کے پاس کوئی نہیں ہے جناب تو میں مائک آپ کی رفری کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے آپ نے تموجن صاحب سے بات کی ہے گھنٹا تو آپ جو ہے بس ہاتھ بلند فرمائیں تو اللہ کو عرش پر ثابت کر دیں بس اور کوئی بات نہیں ہے اور سلاد التراویح تو آپ نے ثابت کر دی ہے نا سلاد تو آپ نے ثابت کر دی ہے اور آج اللہ کو عرش پر جو ہے وہ ثابت کر دے ٹھیک ہے آپ لکھیں ٹھیک ہے ہاں بس اوکے okay. سب سے پہلے دلیل, دلیل جو ہے آپ کے ذمے ہے اور آپ تشریف لائیں تو تموجن بھائی آپ اور ہاشمی بھائی آپ مجھے بھی ٹائم پہ آپ نے ڈاٹ دے دینی ہے اور اس کو بھی اگر ٹائم زیادہ لے گا بس آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے میں مائک چھوڑ رہا ہوں بس میرے خیال آپ کے گھر میں ایک قرآن شریف موجود نہیں ہے میرے خیال آپ نے قرآن شریف بھی کبھی نہیں پڑھا کیونکہ قرآن میں یہ آئے تھے صور کا اور الرحمن ارش پر مستوی ہے سا سیدھا آئے اتنا کلیئر آئے تھے آپ اس آیت کو انکار کرے تو میں کیا کروں آپ نے کفر کیا آپ نے شرک کیا میں کیا کروں آپ کھلا قرآن, قرآن کو انکار کر رہے جو جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں عرش پر مستوی ہوں رحمان ہاں جی ماشاءاللہ اللہ آپ نے پھر اللہ کو عرش پر ثابت کر دیا یہ نہیں آپ ایک بات کر کے مائک چھوڑ دیں نہیں آشمی صاحب پانچ منٹ یہ پورے کرا, کرا کیا کرے گا ٹھیک ہے نا اس کو پانچ منٹ پورے دینے ہیں آپ نے اور پانچ منٹ کے بعد مجھے مائک دینا ہے یہ نہیں کہ بس اس نے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ بات کی اور اس کو بس چھوڑ دیا نہیں اپنا ٹائم پورا کرے گا تو جناب آپ نے کون سی آیت قرآن پڑھی ہے جناب آپ سب سے پہلے تو یہ تو بتلائیں نا کہ آپ نے کون سی آیت قرآنی پڑی ہے جس میں یہ موجود ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے کوئی آیت قرآنی نہیں پڑی بلکہ جھوٹ بولا ہے مجھ پر مجھ پر جھوٹ بولا ہے کہ میرے گھر میں قرآن نہیں ہے ارے بھائی واقعی تمہارے پاس نہیں ہوگا لیکن الحمدللہ میں جہاں بیٹھا ہوا ہوں صرف صرف میں ہی نہیں خود حافظ قرآن ہوں اور ساری میری اولاد حافظ قرآن ہیں سب کی سب الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں, ہمیں اس بات سے نوازا ہے کہ ہم لوگ حافظ قرآن ہیں تو قرآن کا واقع میں پڑھنے والا ہوں یہ بات جو آپ نے کہہ دی ہے یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے آپ کو ایسی بات بلا سوچے سمجھے نہیں کہنی چاہیے تھی اور نہ ہی آپ کا حق بنتا ہے میں کہتا ہوں یہ ثابت کریں تمہارے مولویوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ رش کے اوپر ہے اور اللہ کے بوجھ سے اللہ کی جو کرسی ہے وہ اس کا عرش جو ہے کرسی جو ہے وہ چیر چیر کرتی ہے تمہارویوں کا یہ عقیدہ ہے اس طوائے الل عرش پر جو ہے نا وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ ثابت کریں کہ اس اللہ جو ہے عرش پر ہے بلکہ یہ تو سب سے پہلے یہ ثابت کریں نا جو امام الوہابیہ مولوی وحید زمانے وسیع کرسی وہ سماوات ارد کے تحت لکھا ہے کہ جب وہ کرسی پر بیٹھتا ہے تو چار انگل بھی بڑی نہیں رہتی اور اس کے بوجھ سے چر چر کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس عقیدے کی بنا پر آپ لوگ مشرق ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے کرسی کو خدا سے بڑا مانا ہے خب وہ دو انچ ہو یا دو انگل ہو یا تین انگل ہو یا ایک انگل ہو کیونکہ قید چار کی ہے اس, کے, اس سے کم کی قید نہیں ہے اور یہاں کچھ نہ کچھ بڑی ہے کچھ نہ کچھ بڑی ہے کیونکہ اس نے یہ بات لکھی ہے کہ چار تو چار انگل بھی بڑی نہیں رہتی اور اس کے سے چر چیر کرتی ہے اور تم لوگوں نے خدا کو چھوٹا کر دیا اور کرسی کو بڑا کر دیا اور جو خدا سے کرسی کو بڑا کرے وہ یقیناً کافر ہے اور تم لوگ کافر ہو پکے کافر ہو ہاں آؤ جناب آپ کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ کچھ تابعین میں کے اندر اختلاف تھا عرش کے بارے میں کہ کیا اللہ تعالی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر بیٹھ جائے گا قیامت کے دن. کچھ تابعین جو صلاح صالحین جیسا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ آپ حضرت مجاہد کو جانتے ہیں وہ کون تھا تابعی تھا, تابع, تابع تھا. صاب کے بعد جنریشن تھا اسے شامل تھا اور تبری میں ان کا قول موجود ہے انہوں نے فرمایا کہ مقام محمودہ کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا عرش پر بیٹھ جائے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ جائے گا میرے پاس حوالہ بھی ہے اگر آپ اس پر کو یقین نہیں کرتے میرے پاس حوالہ ہے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ لیکن اس کے بارے میں اختلاف تھا جو سلف کے اندر کچھ اختلاف تھا امام تبری نے اس کو نہیں مانا انہوں نے فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ عرش پر ہے کوئی اور نہیں ہے عرش پر لیکن کچھ سلف نے فرمایا کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالی کے عرش پر, پر بیٹھ جائے گا کیا نرم و لطیف اور جی آپ کے لیے کیا تم تبلا بج نہیں چنا میرے پاس تبلا نہیں ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب ان لوگوں کا اتنا علم ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں کو کوئی بات کرنی پڑتی ہے تو پھر کبھی ادھر کو بھاگتے ہیں اور کبھی ادھر کو بھاگتے ہیں اور یہ تھا کہ سب سے پہلے اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اور اس سے ثابت کرتے کہ اللہ واقعی عرش پر بیٹھا ہوا ہے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی کرسی چیر چیر کر رہی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ اب جو ہے اس کے پاس نہ بخاری رہی نہ مسلم رہی نہ ترمتی رہی نہ کوئی اور کتاب رہی قرآن تو گیا اور مجھے کہہ رہا تھا مجھے کہہ رہا تھا نہیں گیا کدھر گیا بھاگ گیا یہ ہے ان لوگوں کا حال اور ان کے بڑے بڑے نہیں کھڑے ہو سکتے یہ بےچارہ جو ہے یہ بکواس कर کر سکتا ہے لیکن ان میں یہ ضرورت نہیں کسی کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے دیکھا نا ابھی نیچے سے ٹانگیں ہلنی شروع ہو جاتی ہیں ان کے بڑوں بڑوں کی جب بات کرنی پڑتی ہے پھر نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس دن سلاد التراوی جو ہے وہ ثابت کرنے آیا تھا تو سلاد التراوی کے لیے جناب پہلی بار میں نے کہا جی آپ نے کہا یہ سنت ہے اور سلاد التراوی آٹھ رکا سنت ہے میں نے کہا ایک حدیث ستہ چھ کتابوں میں سے ایک حدیث دکھا دو تو جناب والا پانچ ہزار روپیہ نقد انعام لے لو یہ اور اسی طرح بات دیا سلفی کی امی نے بلایا ہے سلفی کا ابا امی ہوتی نہیں ان کی, ان کی امی ہوتی نہیں کیونکہ امی, امی, امی, امی کے امی گھر امی میں پیدا ہوں تو یہ غیر اللہ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں یہ جو ہے کسی کھیت میں اگتے ہیں اس کو انوائٹ کریں گے پھر بھی انوائٹ کریں گے آنے والا ہے ہاں جی بس میں مائک چھوڑ رہا ہوں دیواس بھائی آپ یہ ان کی اتنی ہوتی ہے بس السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ بس میں رضا صاحب آپ ماشاءاللہ ہمارے عالم ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں جناب ہمارے علم،, علم کے جو, جو ہے سرخیل ہیں آپ کہاں یہ جو ہے نا وہ ٹاٹے بٹوں کے ساتھ تو بحث میں جو ہے بلچ جاتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ویسے ہی اسے کہتے ہیں کہ وہ بحث ایسی قسم کے ہوتے ہیں تو اپنا کیا کہتے ہیں آپ میرا خیال ہے کہ ان سے بحث نہ کیا کریں تو بہتر ہوتا ہے کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو چلے وہ بات کرے تو بات صحیح بھی ہے تو یہ تو ویسے بس آ جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے منہ اٹھایا اس کو کبھی ہم نے نہ سیلفیوں کے روم میں دیکھا ہے نہ کسی اور کے روم میں دیکھا ہے اس کا فضل نام تھا یہ میرا خیال ہے کہ یہ وہ کادانی اوریجنلی تو اس نے روپ دھا ہوا ہے یہ بحث کرتا رہتا خامخا کی ویسے آ کے لوگوں کے ساتھ تو بہرحال سیلفی نے زمین چٹا دی جی جی آپ کو گرین پیس چٹوا دی سب سے پہلے آپ چاٹی اچھی طرح سے زمین کو ایک تو پتہ نہیں اردو کیسی کیسی لکھتے ہیں لوگ سمجھ ہی نہیں آتی تو بلکہ چاٹے نہیں دال چن لیں آپ کی دال گر گئی زمین پر پتا نہیں میں بات کیا کرنے آیا تھا تو کیا آیا تھا ان لوگوں نے بہر الب بنا دیا کافی سارا پلہ اللہ تعالیٰ ماں فرمائے ایسی باتیں سننا بھی گنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں بیٹھا ہوا ہے تو اس کے ہاتھ ہیں ہاتھ ہیں تو گڑی بھی باندھی ہوگی یہ بھی ان سے پوچھے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں چہرے منہ ہے تو دانت بھی ہوں گے پتا نہیں کیا کیا اُلٹی بہرال آ جائیں مائک پہ کوئی صاحب ہو تشریف لانا چاہیں تو اشم بھائی اس کا نالج جو ہے نا بڑا کچا اس کو پتہ نہیں ابھی کچھ بھی وہ بس ویسے بحث بحث کر رہا تھا لیکن اتنی دیر لٹک جائے گا مجھے یہ نہیں پتہ یہ پچھلے پانچ چھ گھنٹے سے بحث جو ہے نا یہ چل رہی ہے ہاں جی ابھی ابھی آئیں گے گرین پیس کو وہ پی ایم کر کے گئے ہیں کہ آپ جانے نہ دیجیے گا ان کو اگر یہ چلے جائیں تو کوئی اور بندہ ایسا گھیر کے رکھیے گا جسے میں پھر بحث کر دوں انسان ہے وہ ہو سکتا ہے سوسو کرنے گئے ہوں یا ہو سکتا ہے کھانے پینے کے ہوں مطلب انسانی ضروریات بھی تو ہوتی ہیں آدمی کی تو ہاں جی بالکل انشاءاللہ آپ پکڑ کے رکھیے گا ان کو بلکہ آپ ایسا کریں کہ ان کو کوئی لارا لگا دیں اُلٹا سیدھا تاکہ وہ یہاں بیٹھے رہیں پھر پکے پکے اور بلکہ ڈیلی آیا کریں یہاں پر تو آپ کو جناب اسی خوشی میں جو ہے نا وہ ایڈمن بھی پھر ہم روم کا بنا دیں گے کیونکہ آپ کی جو خدمات ہیں وہ ہونی چاہیے روم کے لیے ایسے بندے ڈھونڈ ڈانڈ کے بلکہ لے کے آئیں اور بھی دو چار تاکہ ان کو بریک نہ ملے پھر ایک دن ان کو باریاں لگا دیں ایک دن ایک نے بحث کرنی ہے دوسرے دن دوسرے نے چلیں میں مائک فری کرتا ہوں جی السلام علیکم یہ باریاں لگوانے والی بڑی عزیز سی بات آپ نے کر یہ باری یہ باری بھی ہمیں گھنٹا سوچنا پڑے گا کہ آپ نے کہا کیا ہے جناب حجیب سی مطلب انہوں نے جی پی صاحبہ آپ تو ماشاء بڑی عمر کے بندے لگتے ہیں مجھے تو آپ ہی اپنا لہجہ جو ہے یا ادب و اداب کو جو اس کو اپنے ہاتھ سے نے جانے دیا کریں اچھا کون سا روم فیوں نے کھولی ہے بخاری شریف درج دینے کے لیے واپیوں کے کارنامے ہیں نا جناب کون سا روم کھولے جی جناب فیو نے سروں میں کیا نام ہے یار اس روم کا در سے بخاری اپنا پرانا روم اس کا نہیں آپ نے صرف اپنا اپنے ہی منہ پٹا دیکھا ہے آپ نے ابھی تک اوروں کا کوئی منہ پٹا نہیں دیکھا میرے خیال میں سے مجھے تو نظر نہیں آ انہوں نے کیوں کھولے تھے نا بخاری شریک روم سمجھ نہیں پڑی ان کا بخاری کے ساتھ کیا تعلق ہے جو انہوں نے روم اوپن کر دیا اچھا اچھا یہ گلے بھی اچھا اچھا اچھا اچھا, اچھا ہاں تو بس یہ جو کے کام ہیں جناب وہابیوں کے کام ہیں ان کے کرتوت ہیں ان کے یہی حال ہیں جناب ابھی آپ کے روم میں ایک بندہ آیا تھا احترام پتہ نہیں کیا نام تھا میں خیال میں سیلفی ایک ہی تھا تو کہنے لگا جناب ہرشمی صاحب آپ گوا رہی ہے ٹیکس میں نے آپ کو جواب دہی دے دیا ہے یہ کل آئیں گے پروپیگنڈا کریں گے تو میں نے یونٹی بھائی کو کہا کہ جناب آپ ایڈمنٹ انہوں نے کہا نہیں میں نے جانا ہے تو میں نے اس کو کہا بھائی مجھے ایڈمنٹ کوڈ دے دو کہ میں خود ہی بن کے آ جاؤں تو اس نے مجھے بھی کوڈ نہیں دیا بس کہہ رہے جی تموجن بھاگے ہنفی بھاگ وغیرہ وغیرہ اس قسم کی بات نہیں نے روم اوپن کر دیا تھا روم بن کے کپ کے بھاگے ہوئے وہ لوگ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیو نے کیوں روم اوپن کر دیا مجھے سمجھ نہیں پڑی آ جائیں جباب آ جائیں جن بھائی آپ بھی ویسے اللہ کہ گائے ہیں بالکل نا آپ کو کوئی بندہ کدھر لگاتا ہے پھر آپ ادھر لگ جاتے ہیں یہ دس سال پرانا روم ہے وہ کھولتے ہیں تنزیہ سا نام انہوں نے رکھا ہوا اس کا تو وہ کے ساتھ جو ہے اپنا مس وہ کرتے رہتے ہیں اب یہ خاتون جو آپ کو بتا رہی ہیں یہ ادھر بتا گئی ہوں گی وہ ابھیوں کو دیکھو ابھی میں اس کو ادھر لے کے جاؤں گی اس کو ادھر پھو لگاتے ہیں تو آپ کو جو جدھر لگا دیتا ہے آپ ادھر چل پڑتے ہیں آپ نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا پال ٹاک پہ یار کہ اس نے اس نے یہ کھول دیا اس نے وہ کھول دیا فلانے نے کھول دیا آپ اپنے روم میں بیٹھا کریں کوئی آتا ہے تو بات کر لیا کریں نہیں آتا تو نہ کیا کریں تو تھوڑا سا دماغ استعمال کیا کریں آپ پورے پالتا کو کلین نہیں کر سکتے یہاں پہ نہ آپ نے اس کا مطلب نہ آپ پہ فرض ہے کہ کہاں پہ کیا ہو گیا اور یو کی ہینڈل ٹو مینی تھنگس تو اپنی جو ہے تو انرجی جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ لگائیں یہاں کے اوپر یہ جو روم ہے یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں چلے بیٹھے بات کیا تو یہ جو ہے آپ کا ہوم کیا کہتے ہیں گراؤنڈ ہوتا ہے تو بس یہی مجھے آپ سے کہنا تھا سیف انوائٹ کرے سیف کو گولی مارے جناب سیب کا یہاں پر کیا کام ہاں نہیں نہیں یہ صحیح بات ہے آپ کو ایک خام گھماتے رہتے ہیں یہ بڑی چ... یہاں پہ جیسے کہتے ہیں نا جی اپنا جن بھائی چلاکیاں ہوتی ہیں یہ یہ بھول شیٹ چلتی رہتی ہے یہاں پہ گیم हैं لوگ کھیلتے رہتے ہیں سیریسلی نہ لیا گیا ہر چیز کو تو اس کے پیچھے بہت ساری پالیٹکس ہوتی ہے چلو اس بندے کو پتو لگاتے ہیں اس کو ادھر لے آتے ہیں کئی لوگ کہتے ہیں چلو جو جو ہے وہ دیکھ سمجھ کے چلنے چاہیے جمکی کو انوائٹ کریں گے یار میری جامکی سے کیا میں نہیں جانتا کون ہے جمکی میں نے نک دیکھا تھا یہاں پہ وہ سیر صاحب کے ساتھ ان کے جو دوست ہے ان کے گروپ کا بھارت نیو یارک اچھا چلیں یہاں سے بھی ہے خوش رہیں گے ہمیں کیا لینا دینا جہاں سے بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی خوش رکھے اور آپ کو بھی خوش رکھے تو ہاں باقی تو سلفی بھائی آ گئے آپ سلفی بھائی کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ کنسنٹریٹ کریں اور جب تھک جائے اس نے تو تھکنا نہیں ہے تو تین دن تک یہاں بیٹھا رہے گا تو ہر آدمی کی ایک ہسٹری ہوتی ہے کیس ہسٹری ہوتی ہے آپ کو پتا ہے ڈاکٹر جو دیکھتا ہے وہ بھی ساری آپ کی ہسٹری دیکھ کے دیکھتا ہے تو بہرحال آپ جو ہے نا ابھی میرا حالت سیکھ جائیں گے تھوڑے دنوں کے بعد کہ کس سے بات کرنی چاہیے کس سے نہیں کرنی چاہیے ایک گڈ آنٹی ہے ایک گڈ آنٹی اللہ جانے جی گڈ ہے یا بیڈ ہے ہمیں اس کے کوئی کاغذ تھوڑی چیک کرنے ہیں سیلفی بھائی کے ٹوکن پورے نہیں تھے یہ میرا خیال ہے وہ, وہ پورے کرا کے آئے ہیں یا کوئی انرجی ڈرنک پینے گئے تھے تو وہ پی کے بھی آئے ہیں تو پھر آپ سے یہ ان شاء اللہ بحث کریں گے دو گھنٹے تک گواڈی گواڈی اچھا اچھا گواڈی ہے اور جی گواڈی کا پھر آپ اب پنجابی نا نا لیکن انگلش میں ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کو پتا میری انگلش ویسے بھی کمزور ہے کافی جس طرح مالی حالت بزم رضا کہاں ہیں بزم رضا صاحب چلے گئے ہیں جی وہ بزم رضا صاحب ہیز بیٹر تھنگ ٹو ڈو ان لائف تو ان کے پاس اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کرنے کو تو اس لیے ہماری طرح ویلنی ہے کہ یہاں بیٹھے رہے بہرحال اب سلفی بھائی آئے ہیں تو یہ اگلے دو گھنٹے دن بھی بھاگے نہیں ہیں. آرام سے گئے ہیں. بزرگ آدمی بھاگ نہیں سکتے وہ تو آپ کی طرح تھوڑی ہیں کہ یہاں بیٹھے رہے ہر وقت ہاں جی تو اب اب انٹرٹین کریں گے آپ کو تو, تو بھائی فری ہے جانے سلفی بھائی جانے لیکن جاتے جاتے بس ماں بہن ایک دوسرے کی نہیں کرنی کیونکہ یہ جو ہے یہ اپنا مذہبی بحث ہے تو اس کا اینڈ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے تو آئے تشریف لائیں آپ لوگ مائک پہ جی السلام علیکم یار میں تو ہوتا ہوں مجھے تو کوئی نہ کوئی شکار چاہیے ہوتا ہے ابھی میرے پاس ابھی بھی پندرہ بیس منٹ ہے تو میرا تو ٹائم میں نے ٹائم بھی تو گزارنا ہے نا جناب جبھی سمجھ گیا نا تو مجھے تو کسی نہ کسی وقت تو دوسرا یہ کہ تموجن کا آپ کو پتہ نہیں چنگیز خان نام تھا یعنی جب تک دم میں دم ہے اس پالٹا کو ایک ایک سروناش میں نے کرنا ہے یہاں <laughs> جی ان کو میں نے گن گنگا کے پوتر جل میں میں نے ان سے ان, کے ان, سے ان کا اسنان کروانا ہے تب کہیں جا کر یہ بلوان بنیں گے اور جب ہیں تو ان کی منوکام اب سفل ہوں گی <laughs> ان کی منوکام آوش... تبھی سفل ہوں گی جب یہ گنگا کے پوتر جل میں اسنان کریں گے تو سلفی صاحب آپ جو ہے تو کہاں سے ابھی ڈنڈوت کرتے ہوئے آئے ہیں جناب آپ نے ابھی کس کس کو ڈنڈوت کیا ہے جناب نہیں چاٹنا ماٹنا یہ پتا نہیں کیا ہے آپ کو میرے خیال میں چاٹنے سے کچھ زیادہ ہی دلچسپی ہے یہ چاٹنے واٹنے ہماری کتاب نہیں ہے یار تو کہنے کا مخصرف رفیع صاحب آپ کہاں پہ ڈنڈوت کر کے آئے ہیں ہمالیہ کی اترائیوں میں کہیں آپ نے جو ہے تو وہ جا کر تپسیاں تو نہیں کی اچھا یہ ہر یار ساری باتیں چھوڑے قرآن حدیث ہم آپ سے کیا بات کریں گے آپ سے سمپل بات یہ کرنی ہے کیا آپ کے گھر میں جو مرزا صاحب کو فوٹو ہے یا نہیں یار یہ بتاؤ مرزا صاحب کو مطلب کمال بھی آپ لوگ کھا رہے ہیں مرزا صاحب کا آپ مال بھی کھا رہے ہیں یار سلفی بھائی کی وضاحت کریں مائک پہ یہ مرزا صاحب کو فوٹو لگانا جائز ہے اور یہ ان کا میرے والدین مرزا وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا تو والدین آپ والدین کے ساتھ دیکھے گھر میں رہ رہے ہیں میں آپ کے مطلب ڈسہارڈ نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ کو اصل اسلام دکھانا چاہتا ہوں نا جس نہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دیکھو وہ تبتے تک میں گئے ان پہ پتھر رکھے گئے کتنی تکلیفیں ان کو دی گئی نا تو میں چاہنا چاہتا ہوں کہ آپ مطلب کیا وہ نرم نرم بستروں پہ لیٹے ہیں ابھی آپ نے اپنا گھر چھوڑا نہیں ہے والدین سے دور نہیں گئے تو آئیے ذرا یہ مردائیوں کا مال کھانا حلال ہے کہ حرام ہے ہر اس کی بات کر دیں السلام علیکم تموجن صاحب میرے والدین مرزائی ہیں جماعت سے تعلق کرتے ہیں لیکن میں نے الحمد اسلام قبول کیا اور میں یہ ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھ پر دو نعمتوں کا عطا سنا ایک یہ کہ میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ, میں شامل ہوں الحمد اسلام قبول کیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبور نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا آخری پیغمبر ہے آخری نبی ہے خاتم ہے۔ یہ میرا ایمان ہے لیکن دوسرا مطلب جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے مشکل دیا تو یہ ہے کہ میں نے سنت کو پکڑا اور سنت پر عمل کیا اور سنت کو قبول کیا تو یہ ہے کہ ایک نعمت یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں دوسرا یہ ہے کہ میں اہل حدیث میں سوں الحمدللہ تو یہ بڑے بڑے نعمتوں ہیں کسی کے لیے اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہ بڑے بڑے نعمت ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم سے بچنا یہ سب سے بڑا نعمت ہے اور جنت میں داخل ہونا الحمدللہ اور جنت میں جو سب سے بڑا خوشخبری ہے جنت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ مومن جو جنت میں آئل جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چہرہ کو دیکھیں گے خود اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور اس سے کوئی بڑا خوشخبری نہیں ہو سکتا پتہ اگر بزمی رضا ساتھ ابھی روم میں موجود ہے یا روم کو چھوڑ دیا لیکن انہوں نے انہوں نے کہا کہ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر کوئی اور پیکا ہے وہ مشرک ہے وہ کافر ہے لیکن یہ بات ہمارا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ اور یہ میں پاس حوالہ ہے تفصیر تبری تموجن صاحب آپ کی کنات کو دید آنبس مجاہد فرماتا ہے قولا یجلسو یجلسو يج رش وہ یعنی محمد صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ تعالی کا سات عرش پر ہوگا قیامت کے بارے میں قیامت کے دن اور فرماتا ہے کہ یہ مقام محبودہ کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا عرش عرش جو ہے وہ مقام محبودہ ہے دیکھیں آپ بات ہی سمجھ رہے ہیں آپ جس حضرت مجاہد کے کال نقل کر رہے ہیں اسی حضرت مجاہد سے امام تحابیر احمد اللہ علیہ نے ان کی مرویات نقل کی ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے دو سال نماز پڑھی لیکن میں نے ان کو کبھی رفا دینا کرتے نہیں دیکھا تو آپ حضرت مجاہد کو اس کال کو کیوں نہیں مانتے ذرا اس سے بھی آئیے مائک پہ آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا جب اللہ تعالیٰ نیچے آتا ہے تو اوپر کس وقت جاتا ہے اور ارض خالی رہتا ہے اس وقت یا نہیں خالی رہتا یہ بتائیے چھوڑے سارے کاموں کو آ جائیے پہ پہلے آپ مجاہد پر فتوا لگاؤ نا بالٹن صاحب کیونکہ آپ چاہتے کہ جو شخص اس قسم کا خیزہ رکھتا ہے وہ کافر ہے